تنویر <تصفيق> جی <تصفيق> فَكُونَ إِلَى الْمَوْتِ يَوْمَئِذٍ وَعِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِذْتَافَتَيْن يَنهاكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ نَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن لحق الحق ویبطن الباتل ولو کیها المجرمون اذ تستغیثون ربكم فاستجاب لكم انی مبدکم بیالف من الملائکة مردفین وما جعله الله اللہ الا بشرى ویتتمین به قلوبكم ومن نصر الا من عمد اللہ انت الله عزيز حكيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي محمد وعلى في الحق اصرار کرتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں آپ کے ساتھ حق میں بادماں تبینا اس کے بعد ظاہر ہو گیا تھا ان کو کنما گویا کہ یوساقون الموت آپ ان کو موت کی طرف ہنکا کے لے جا رہے ہیں تو ہمین ضرور اور وہ موت کو اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں یہ سورینفا جب شروع ہوئی تھی اس میں حضر بدر کا واقعہ پورا چل رہا ہے اور لاسٹ ٹائم اس کی تفصیل بتائی تھی کہ ابھی سفین کا قافلہ جا رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ و سلّم ایک لشکر کے ساتھ نکلے کافی کو روکنا ہے لیکن کافلے والوں نے الٹی اطلاع دی ان کو موقع میں کہ ہمارے کافل کو لوٹا جا رہا ہے آپ مدد کے لیے آ جائیں پر وجہ ایک ہزار لوگوں کے ساتھ وہ آئے اور غدر کے قریب پڑاؤ ڈال دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ سے نکلے تو ان کا مقصد تو کافی کو روکنا تھا جس میں چالیس پچاس لوگ تھے اور ان کے قدرت جارتی سامان لیکن پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ جو ہے وہ ایک دوسرے راستے سے چلا گیا ہے بے حفاظت اور اب کفار کا لشکر جو ہے جم غفیر اور بہت بڑا لشکر وہ سامنے مقابلے کے لیے آ رہا ہے تو صحابہ تو نکلے تھے صرف مدلے کہ اس کے لیے تھوڑی سی مزاحمت کے لیے اور کے لیے اور اتنے بڑے جنگ کے لیے وہ تیار نہیں تھے کسی کے پاس تلواری نہیں تھی چند ایک گھوڑے تھے دو گھوڑے اور چند اونٹ اور بہت زیادہ لوگوں کے پاس تلواری بھی نہیں تھی لاٹیاں اٹھائی ہوئی تھی تو ایسے حالات میں جب ان کو پتہ چلا کہ اب وہ لشکر نہیں ہے ہمارے سامنے اب دوسرے لشکر سے مقابلہ ہونے جا رہا ہے تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا تو انہوں نے مشورہ میں اپنی بات پہ اصرار کیا کہ دیکھیں ہم تو اس اتنے بڑے جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے ہم تو نکلے تھے وہ ریزسٹنس کے لیے اب تو گویا یہ ہے کہ ہمیں مطلب موت ہی سامنے نظر آ رہی ہے تو شاید میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حق ہے کہ تمہارے ساتھ وہ اصرار کرتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں حق میں اے نبی آپ حق کہ ہیں جب آپ نے ان کو نکالا ہے اور اگلی حیات میں آ بھی رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا نبی کے نسلوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ دو جماعتوں کے ساتھ آپ کی عمر بیڑھ ہوگی دو جماعتوں میں سے ایک جماعت پہ اللہ آپ کو فتح دے دے گا یعنی دو جماعتوں سے بھی مقابلہ ہونے جا رہا ہے تو ایک جماعت آپ کے مقابلے میں آئے گی اور اس میں آپ کو فتح ہو جائے گی اب یہ سارے لوگ تو چاہ رہے تھے کہ وہ جماعت سامنے آ جائے وہ گروہ سامنے آ جائے جو کہ مطلب کہ آسان ٹارگیٹ ہو جن کے پاس اصل نہ ہو جس کے پاس مال دولت زیادہ ہو اور دوسری طرف یہ 313 تھے اور ایک ہزار کلچ کرتا اور ایک طرف چالیس پچاس لوگوں کا دیکھا جائے تو وہ نبی کریم السلام کے ساتھ اس بات پہ تکرار کر رہے تھے اصرار کر رہے تھے کہ کانا کہ, کہ گویا آپ ہمیں موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ نے سب کو جمع کیا اور سب سے کہا کہ دیکھیں اللہ کے وعدے سچے ہیں اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ایک لشکر کے ساتھ آپ کی متبھیڑ ہوگی اور آپ کو فتح ہوگی اب آپ لوگ کس لشکر کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں اور وہ ایک لشکر تو نکل گیا دوسرا لشکر ہمارے سامنے آ رہا ہے تو اب آپ لوگوں کے کیا ارادے ہیں تو سب سے پہلے حضرت تو صدیق نو اور نو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ آپ جو حکم کریں گے اسی کے حساب سے چلیں گے اور فاق کا اتنا لشکر ہے فلاح جگہ تک پہنچ چکا ہے تو وہ بھی ان کو پہنچا دی لشکر کے ساتھ وہ آ رہے ہیں اس کے بعد حضرت عمرہ کھڑے ہو گئے اور اس نے بھی غریب وسلم کو اپنی اعانت اور اس طرح کی بات کی جس طرح وہ صدیق کے الفاظ کو انہوں نے رپیٹ کر دیا پھر انصار میں سے مغداد بن اسفد کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ جو حکم کریں گے ہم ان کو مانیں گے ہم بنی سعیل کی طرح نہیں ہوں گے کہ وہ آپ سے کہیں گے کہ فضبند اور ربک کا فقات لا ہونا قائد ہو کہ آپ اور آپ گرب چلے جائیں اور دشمنوں سے لڑے ہم یہاں انتظار کریں رہے تو آپ ہمیں جو بھی حکم دیں گے ان کو ہم پورا کریں گے اور ہر جگہ تک یہاں تک کہ برکلغمات حب شک کا علاقہ ہے جو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے اگر آپ وہاں تک ہمیں لے جانا چاہیں گے تو ہم وہاں تک بھی جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور بگداد بن اسد کو دعا دی پھر نبی کریم السلام نے پھر پوچھا فرمائیے اور لوگ فرمائیے اور فرمائیے تو انصار میں سے ساتھ میں معاذرت کڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ شاید آپ ہم سے مخاطب انسان سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ نبی کنسل نے فرمایا کہ ہیں تو اس نے کہا کہ دیکھیں ہم آپ ہی ایمان لا چکے ہیں اور آپ کو سچا نبی تصویر کر چکے ہیں اور اللہ کے لیے ہم نے آپ کے ساتھ ہر حالت میں نبا کا عہد کیا ہوا ہے تو ابھی آپ جو بھی حکم دیں گے ہم ایسا کام کریں گے جنگ ہو یا جدل ہو جو بھی ہو کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی اسے اور ہم پیچھے کسی صورت میں بھی نہیں ہٹیں گے آپ اگر ہمیں سمندر میں پانی میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم سب پانی میں آپ کے ساتھ تو جو بھی آپ حکم کریں گے ہم ان کی پیروی کریں گے آپ ہمارے مال میں سے جتنا بھی لیں گے اور جو چوڑ دیں گے تو ہمیں یہ پسند نہیں ہوگا کہ جو مال ہمارے پاس چوڑا ہے وہ بہتر ہے اور اس سے ہم خوش ہیں ہم اس سے خوش ہوں گے جو آپ نے ہم سے قبول کیا ہوگا تو اتنی مطلب ہے کہ بہادری کے ساتھ اور فدعت کے ساتھ اس نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے خوش ہو گئے اور ان کو بھی دعائیں نہیں پھر لشکر کو ترتیب دینا شروع کر دیا اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جو لوگ تھے تو وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ کرنا سکون اور بدری صحابہ ایسے تھے کہ انہوں نے جو مجازہ بھی کیا تھا تکرار بھی کیا تھا تو وہ صرف مطلب ہے کہ جو ایک نیچرل سبب ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کی طرف جاتے تو پوری تیاری کے ساتھ جائیں اور یہ تو مطلب ہے کہ اتنی بڑی تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے کہ تین سو تیرہ لوگ بے سر و سامان اور وہ ایک ہزار کے لشکر جن کے پاس ہر قسم کا اسلحہ ان کا مقابلہ کرو تجزیات حکم اللہ وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا احدتہ فتح نے دو میں سے ایک جماعت کے بارے میں انا لکم کہ وہ تمہارے لیے ہے یعنی تمہیں اس پہ فتح ہوگی وہ تو اور تم چاہتے تھے پسند کرتے تھے انہا غیر غیرآزادی شوقت تکون کہ تمہارے لیے وہ گروہ ہو جو غیر آزادی شوقت جو بغیر اسلحہ کے شوکا کانٹے کو کہتے ہیں جو کے کانٹے ہوتے ہیں نا کیکر کا کانٹا اس کو شوق کہتے ہیں یعنی کہ آپ کو کی جنگ بھی ہو اور آپ کو فائدہ بھی ہو اور آپ کو کانٹا بھی نہ لگے جیسے کیل کانٹے سے کہا جاتا ہے تو جو مطلب مسلح گروہ اس کو کیل کانٹے سے کہا جاتا ہے اور غیر آزادی شوق جس کے پاس مطلب کہ آپ کو کانٹا لگنے کی بھی امید نہ ہو یعنی غیر مسلح گروہ سے آپ چاہتے تھے کہ ہماری جنگ ہو یا ان کے ساتھ مقابلہ ہو تو آپ کی چاہت لیکن اللہ کی خواہش تھی اللہ چاہتے تھے اللہ کا ارادہ تھا کہ حق غالب ہو جائے بے کلمات ہی اس کے کلمات غالب ہو جائے وہ یکتابر انداز اور کافروں کی جڑیں جو ہے وہ پڑتا تم تو ایزی ٹارگٹ پر لینا چاہتے تھے لیکن اللہ آپ کو بڑے مقابلے کے لیے ارادہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ بالکل کم کمتری کے باوجود آدادی کمی کے باوجود تم ایک بڑے لشکر کو شکست دے کہ حق کا بلبارہ کر اور حق کے بلبالے کے ساتھ ساتھ اللہ کے کلمات کو بلند کر دو اور ساتھ ساتھ کافروں کی جڑیں بھی کٹ جائے اب یہ ایک حملہ کر رہا ہے پھر دوسرا حملہ کریں گے اور بیچ میں بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے غزوات اور سرایا بیچ میں ہوئے تھے مسلمانوں کے کوئی لشکر جاتا تھا تو وہ حملے کرتے تھے پھر کچھ لوگوں کو انہوں نے کہیں پہ روکا ہوا تھا مسلمانوں کو تو وہ پھر ان کے جب لشکر جاتے تھے ان پہ حملے شروع کر دیے تھے وہ مدینہ نہیں آنے دے رہے تھے اس طریقے سے مطلب تا کہ تاکہ ایک ہی دفعہ کافروں کو ایک بہت, بہت بڑا نقصان ہو جائے اور ان کی جڑیں وہ کٹ جائے نیو حق حق و یقتل الباطل تاکہ حق حق ظاہر ہو جائے اور باطل باطل سامنے آ جائے کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ ہے ولو كره المجرم اگر یہ مجرم لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں کافر اور مجرم اس کو ناپسند کرتے ہیں استغفر استغفر يسون اس تغ... اس تغ... ربكم اور وہ وقت یاد کرو جو تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے اپنے رب سے دعا مانگ رہے تھے فریاد کر رہے تھے فس تجاب لكم پس اللہ تعالی نے تمہاری دعاؤں کو قبول کیا ان لممدكم کہ میں تمہاری مدد کروں گا بے الف میں ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ مردفی جو ایک دوسرے کے پیچھے جب حالات سامنے ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ قریش بھی جو اور کافر کافر مکج جتنے بھی تھے انہوں نے بدر میں پڑاؤ ڈال دیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا اور حضرت خباب بن منظر نے نبی کریم صحیح نے فرمایا کہ یہ جگہ آپ نے وہی کے حساب سے چنی ہے یا مطلب کہ اپنے حساب سے چنی ہے نبرین صلی نہیں یہ تو میں نے, چونی ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے وہ دوسری جگہ بہتر ہے اور جس علاقے سے میں واقف ہوں میں آپ کو وہیں پہ لے جاتا ہوں نبلی فرمایا کہ اس میں کوئی آر نہیں نبی کریم وسلم نے لشکر کو لے کے وہ ایک کنویں کے سائڈ پہ جہاں پہ ایک کنواں تھا وہاں پہ چلے گئے اور جہاں سے مطلب کہ اگر بارش ہوتی تو پانی آتا وہ ایسا نشیبی علاقہ تھا तो وہاں پہ, پہ چشمے کے اوپر قبضہ کر لیا مسلمانوں نے اور ساتھ ساتھ چشمے کے ساتھ ایک بہت بڑا کنو کو تھا اس کے اوپر حوض بنا لیا تو اس کا پانی پورا اس میں جمع ہو جاتا تھا جو نیچے بہتا تھا جو دوسری طرف فخوار کلش کرتا تو وہاں تک پانی کی سپلائی جو ہے وہ بند ہو گئی اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اریش تیار کیا گیا ایک چھت صاحبان سے تیار کیا گیا اور جو بدر کی رات تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کے سامنے فریاد کرتے رہے دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ یہ کی تھوڑی سی جماعت ہے پوری زمین روئی زمین پر یہ عبادت کرنے والے آپ کی ستیرہ اگر یہ قلیل جماعت بھی ختم ہو گئی تو کیا تک زمین پہ کوئی آپ کا نام لینے والا نہیں رہے اور یہ اللہ اپنے وعدے کو پورا کر دے جو آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہوئے وہ پورا کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے ساری رات حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں کئی دفعہ آیا دیکھ کے نبی کریم وسلم سچ دے میں ہیں. یا خیو یا کروں لیکن یہی پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے یہ دعائیں جو ہے وہ مانگ رہے ہیں اور پھر نبی کریم وسلم نے اتنی دعائیں مانگی کہ آپ کے شانہ مبارک پہ چادر تھی تو وہ چادر سرک گئی رضبر صدیق نے آ کے وہ چادر آپ نے بکریم سلم پہ ڈالی اور آپ سے فرمایا کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں آپ بدلے کہ اللہ نے وعدے کیے ہوئے بس کرے یا اللہ کے نبی آپ نے بہت دعائیں مانگی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری دعائیں قبول کرنی ہے اور ہمیں ہی فتح ہوگی انہوں نے بکریم صنعت نے یہی فرمایا تھا کہ دیکھئے اللہ کے وعدوں پہ مجھے کوئی وہ نہیں ہے شک نہیں ہے اللہ کے وعدے ہیں ہمارے ساتھ مدد ہمارے ساتھ ہے لیکن اس کی سمدھیت کا اس کی بنیازی کا مجھے وہ خرچہ ہے کہ اللہ بے نیاز بادشاہ وہ اگر چاہے تو مطلب کہ دنیا کو مٹانے کا ارادہ کر لیں تو ابھی یہ مسلمان ختم ہو جائے کوئی کلمہ لینے والا یہ میں اپنا گفتھن بتا رہا ہوں کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوگا تو دنیا ختم ہو جائے اللہ بنیاز نیاز ہے نبی کے نیل وسلم کو اللہ کی بنیازی کا خرچہ تھا اس وجہ سے وہ اتنے زیادہ پریشان اور ساری رات جو ہے پریشانی میں گزاری تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے کہا اس تصویسن عرب کہ جس وقت تم اللہ سے دعا مانگ رہے تھے فریاد کر رہے تھے استغاثہ کسی اس سے مطلب کہ گڑگڑا دعا مانگنا ہے فریاد کرنا اس کو استغاثہ کہا جاتا ہے جیسے مطلب کہ وکیل استغاثہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ مطلب ہے کہ اگر کسی کا کوئی وہ ہو نہیں ہوتا تو حکومت کی طرف سے ہوتا ہے وہی تو اس کو وکیل استغاثہ کہتے ہیں کہ آپ کی استغاثہ کو فریاد کر جو, جو ہے وہ حکومت سن رہی ہے تو اس وقت سے اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو فریاد کی تو وہ ہم نے سنی اور فس رقم اور تمہاری دعاؤں کو قبول کیا اور وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ آپ کی مدد کروں گا اور وہ فرشتے بھی ایسے ہوں گے کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے گرو در گروہ آ رہے ہیں گے اور سری عمران میں پہلے گزر چکا ہے کہ کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہوگا کہ تین ہزار فرشتوں سے اللہ کی مدد کرے پہلی تسلی یہ ہزار کی دی کہ ہزار فرشتے آئے گی آپ کی مدد کرنے کے لیے پھر دوسری تسلی یہ دی کہ آپ کے پاس تین ہزار ہزار بھی اگر کافی نہیں ہے تو تین ہزار فرشتے میں بھیج دوں گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور پھر بلا ان تب تک تصور فور کہ اگر تم تقوی اختیار کرو اور صبر اختیار کرو اور اگر ایک بارگی میں فوری طور پر یہ سارے کافر کافی ٹائم آپ پہ حملہ آور ہو جائے یہ خم سے تعلق ہزار فرشتے آپ کی مدد کے لیے آگے تو اللہ تعالیٰ نے 313 مسلمانوں کی مدد کے لیے پہلے ایک ہزار فرشتوں کا وعدہ کیا پھر تین ہزار فرشتوں کا وعدہ کیا پھر پانچ ہزار فرشتوں کا وعدہ کیا پھر آئے کتنے پہلے ایک ہزار آئے اور پھر تین ہزار مزید اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے پانچ ہزار تک نوبت نہیں آ پہنچی کیونکہ وہ کافر اس سے پہلے گھبرا گئے اور شکست کھا گئے تو وہ اقبارگی میں انہوں نے حملہ نہیں کیا جیسے کہ قرآن کے ایب سورا میں بتایا جا رہا تھا کہ اگر انہوں نے سب نے ایٹ اے ٹائم حملہ کر دیا تو پھر پانچ فرشتوں کی مدد اور پھر فرشتوں کی مدد اور پھر کافروں میں کی کیا ایک فرشتہ بھی کافی تھا ایک فرشتہ جیسے کو ملوف کو پورا اٹھانے کے لیے جبر اللہ السلام نے ایک پر کی اوپر پوری بستی کو اٹھا کے پلٹا دیا تھا تو ایک فرشتہ کیا ایک پر بھی کافی تھا لیکن چونکہ ہر چیز میں ایک عددی جو تعداد ہوتی ہے وہ ایک دلی سکون کا سبب بن جاتی ہے اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ یہ آپ کی اس کے لیے تھا اگلی آیت میں اطمینان کے لیے تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے بولے اور صحابہ نے دیکھا صحابا نے دیکھا اور پھر نبی علیہ وسلم نے بھی بتا دیا اب وہ صدیب کو خوشخبری دی کہ تلوار دیتے تو اس سے پہلے ایک صحابی نے آواز سنی کہ وہ ایک فرشتہ دوسرے کو ان نون ایک دوسرے کو آواز دے رہی کہابق کہ رہ مجھے دے دو تو انہوں نے مطلب کہ وہ ہوا میں کوئی چیز دے دی اور ایک بہت تیزی سے چلتا وہ بند ہو گیا اور اس سے جو کافر تھا اس کو مطلب کہ ایک کوڑا لگا لیا اور وہ نیچے گر گیا مو اس کا ٹوٹ گیا سروس کا ٹوٹ گیا وہ نیچے ابھی یہ صحابی نے اس کے اوپر تلوار نہیں چلائی تھی اس سے پہلے دوسرے بندے نے اس کو تلوار چاہیے انہوں نے کریمسن کو جب یہ واقعہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا یہ فرشتے آئے تھے آپ لوگوں کی مدد کے لیے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتوں سے مدد کی فرشتے کیوں کیوں آئے ایک تو مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے دوسری واقعہ یہ ہوا تھا کہ جو شیتانت ہے کینانا ایک بہت بڑا علاقہ ہے ابوں کا تو اس کے سردار سوراقا بن مالک مدل جی کی شکل میں وہ آئے اور اس نے کہا کہ میرے پاس بہت, بہت بڑا لشکر ہے اس نے اپنے شہطین کا لشکر تیار کیا ہوا شیتان تو کسی جگہ بھی نہیں چکتے تو اس نے اپنا لشکر تیار کیا ہوا تھا اور یہ ابو لوگوں سے کہا کہ میں آپ کی مدد کے لیے بہت سارے سواروں کے ساتھ بڑے لشکر کے ساتھ آ رہا ہوں تو شیتین ان کے لشکر میں آ اور انسانی شکل میں وہ سرداروں کی شکل میں متمسل ہو کے اور وہ پوری وہ بھی کلک لیکن جس وقت پھر فرشتوں کو دیکھا تو پھر وہ بھاگ گیا تو اب نے ان کو بڑی آوازی دی اور دوسرے سرداروں نے بڑی آوازیں کہاں بھاگ رہے ہو تو وہ ایک آیت میں ہے کہ اتنی آرام آتا رہا ہوں. میں ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ مطلب کہ اس سے بھاگ گیا تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ایک طرف سے بھی ان کے ساتھ تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ ان کی کی یہ فرشتوں کی مدد کیوں کی ہوگی رماج اللہ اور اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا اس کو فرشتی بیجنے کو اللہ بشرا مگر یہ کہ تمہارے لیے بشارت خوشبری و, و لطمین نبی ہے خلوب اور تاکہ تمہارے دل ان سے اطمینان پا جائے کیونکہ انسان ظاہری اسباب کے تحت پیدا کیا گیا ہے اور ما تحت الاسباب ہی زندگی گزارے گا جب اسباب ہوتے ہیں تو تب کے انسان کو تسلی ہوتی ہے اور مین اسباب کی بھی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن دنیا میں سارے اسباب کے تحت زندگی بزر. جیسے اگر کوئی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے بچہ دے دے مجھے بچہ دے, دے شادی نہ کی ہو تو کیسے بچہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے ایک پراپر طریقہ بنایا ہوا ہے کہ یہ کرو گے تو تم مطلب اس طریقے سے تو پھر اگلی آیات میں آ, آئے گا کہ کہا گیا تھا کہ اگر تم میں سے سر صبر کرنے والے ہوں گے تو دو سو پہ غالب آ جائیں گے جس طریقے سے ڈبل حالات سے نہ گھبرانا ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ مدد کہ اللہ تعالیٰ ہر مدد کرنے والے ہیں وہ جو کہا گیا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشت تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو تو اس کا مطلب یہ کہ جو مسلمان کو ہر جگہ مار پڑ رہی ہے تو انکن تو کی شرط ہے کہ اگر تم مومن ہو تو ہمارے ایمان وہ ایمان نہیں جو ریکوائرڈ ایمان ہے ہم سے ہم صرف برائے اللہ کا نام لے رہے ہیں اور مدد کوئی نہیں مگر اللہ کی سے تعالیٰ سب کے اوپر غالب بھی ہیں اور ہر چیز کی ہمت کو جانتا بھی ہے اس کے واقعات چلتے رہیں گے غزر تازوان نے کیا ہے دیکھنے مطلب کی ہے وہ اکرام مجید کے دن پر حکانیے 42 کنٹریز نیٹو کے کتنے نیٹو کے 20 سال سے کہا لوگ رموٹ ٹرم نے کہا کہ 20 سال نہیں رہ سکتے وہ بھاگ گئے ہیں اسے اگر یہ نکال کچھ نہیں کرتے اور انہوں نے کہا کچھ نہیں کرتے وہ کچھ نہیں کرتے وہ کچھ نہیں کرتے اس سے بڑا گئے جو بھی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ رنجیت کیا ہے کتنے سال میں پاکستان میں کیا ڈر رہے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ کو اپنے مومن بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو کسی ہلاکت والے جنگل میں سواری پر جائے جس پر اس کا کھانا پینا رکھا ہو اور وہ سواری سے اتر کر سو جائے اور جب آنکھ کھلے اور دیکھے کہ سواری کہیں جا چکی ہے تو وہ اس کو ڈھونڈتا رہے یہاں تک کہ جب اسے سخت پیاس لگے تو کہے کہ میں واپس اسی جگہ جاتا ہوں جہاں میں پہلے تھا اور میں وہاں سو جاؤں گا یہاں تک کہ مر جاؤں گا چنانچہ وہ بازو پر سر رکھ کر لیٹ جاتا ہے تاکہ مر جائے پھر وہ بیدار ہوتا ہے تو اس کی سواری اس کے پاس موجود ہوتی ہے جس پر اس کا توشہ اور کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو مومن بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی کچھ شخص کو نا امید ہونے کے بعد اپنی سوالی اور کوشے کے مل جانے سے ہو جائے ملنے سے ہوتی ہے حضرت ابو مسا رضی اللہ علیہ سے ہے کہ نبی دیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی رات بھر اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھائے رکھتے ہیں تاکہ دن کا گناہ گار رات کو توبہ کر لے اور دن بھر اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھائے رکھتے ہیں تاکہ رات کا گناہ گار دن میں توبہ کر لے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا جہاں تک سورج مغرب سے نکلے اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی حضرت صف... صفان بناث رض عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مغرب کی جانب ایک دروازہ توبہ کے لیے بنایا ہے جس کی لمبائی کا تو کیا پوچھنا اس کی چوڑائی ستر سال کی مسافت کے برابر ہے جو کبھی بند نہ ہوگا یہاں تک کہ سورج مغرب کی طرف سے نکلے اس وقت قیامت قریب ہوگی اور توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا حضرت عبداللہ بن عمر بنعمر اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک گرگرہ یعنی نژ کی کیفیت شروع نہ ہو جائے موت کے وقت جب بندے کی روح جسم سے نکلنے لگتی ہے تو حلق کی نالی میں ایک قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے جسے غرغرہ کہتے ہیں اس کے بعد زندگی کی کوئی امید نہیں رہتی یہ موت کی یقینی اور آخری علامت ہوتی ہے لہذا اس علامت کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ کرنا یا ایمان لانا معتبر نہیں ہوتا مجھ سے پہلے پہلے, پہلے پہلے ایمان نصیف فرمائے, موت کے قلب نصیف فرمائے. درود شریف پڑھیں